حضرت نوح علیہ السلام کا جامع استغفار ولیملین والمؤمنات ترجمہ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو جائے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے